یہ اللہ رب العالمین نے قانون بتا دیا کہ دنیا میں جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا ہے وہ بچ نہیں سکیں گے ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے لیے تباہی ہے آگ کے اندر ان کا جلنا انا رو رجون علیہ ہدوم واشیا صبح و شام ان کے اوپر آگ کا جلنا یہ ان کے لیے ہلاکت ہے فرمایا آخرت کے لیے تیاری کی جگہ ہے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ مستقل عذاب سے انسان بچ کر اور مستقل اور نعمتوں میں داخل ہو جائے افلم کیا نہیں آیا ان کے لیے رہنمائی کم اہلکنا کتنے الگ کیے ہم نے ہم ان سے پہلے مل قرون قوموں میں سے ہم مسا کے چلتے ہیں وہ ان کے مکانوں میں ان کے مسکنوں میں ان لوگوں کے لیے ابھی تک اس بات میں کوئی درس نہیں ہے کہ ان سے پہلے جتنے قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے یہ ان کی بستیوں میں چلتے ہیں پھرتے ہیں ان کے علامتی دنیا میں ان کو ہم نے دکھائی ہے تاریخ کے اوراق میں یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں ان نفی ادارے ال یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والو کریم جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل ڈالا ہے عقل سب سے عظیم کیا ہے کہ اس پر انسان اللہ کو پہچانے اپنے اخرت کی زندگی کو بہچانے رسول کی اطاعت کو پہچانے اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کے میں کون ہوں کیوں آیا ہوں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں اپنا اپنے زندگی کا تعین کر لے یہ اصل عقل ہے اس کو عقل نہیں کہتے کہ انسان دو روپے سے چار روپے کتنی جلدی بنا سکتا ہے یہ کوئی عقل نہیں ہے یہ اگر عقل کے بات ہے تو یہ حیوانوں میں بھی آپ کو مل جائے گی بغیر کارخانوں کے بغیر جو ہیں ڈیوٹی کے صبح نکل کر شام کو وہ سیروں کے پلٹ کر آتے ہیں یہ کوئی عقل نہیں ہے عقل اصل میں یہ ہے کہ انسان اللہ کا تعارف حاصل کرے کلی متن سا بھکت میں یہاں اللہ رب العالم فرمادے کہ اتنے بیان کے باوجود اتنے قوموں کے تذکروں کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے لیے بھی تو عذاب ہونا چاہیے اور ان لوگوں میں سے ہر ایک قوم کو اتنا طویل مولت کیوں دیا گیا ہر نبی نے اتنے پریشانی کیوں اٹھائی اور میں وول اللہ تن سبقت میں رب اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے طے ہو چکی ہوتی تھی پہلے اللہ طے کر لیتا تھا تقدیر میں لکھ دیا ہے بھائی اتنا عمر یہ رہیں گے اتنا نبی ان کو دعوت دیں گے وہ نبیوں کے ساتھ اتنا مقابلہ کریں گے اور نتیجہ اس حق میں آئے گا لکن علی جامن واج المسماں تو ضرور ہو جاتا وہ چمٹنے والا ذات اور وہ وقت مقرر اگر پہلے سے اس کا ٹائم ٹیبل وقت مقرر کیا ہوا نہ ہوتا تو ان لوگوں کی مخالفت پر وہ وقت بھی ظاہر ہو جاتا لیکن چونکہ پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے فرمایا کرو جو وہ کہتے ہیں سورج کے طلوع سے پہلے وَقَبْلَ غُرُوبِ اور اس کے غروب سے پہلے وَمِن آنَا اور رات وقت فَصَبِّ وَاترًا اور بیان کرو کے دونوں حصوں میں راضی ہو جائے اس میں تمام نمازوں کا ذکر فرمائے صور کرو جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ان کے کہنے کو چھوڑ دو تسبیح بیان کرو اپنے رب کے حامد کے ساتھ قبل طلوع شمس طلوشم سے پہلے اس میں فجر کی نماز و قبل اور اس کے غروب سے پہلے عصر کی نماز و منآنا الل اور رات کے وقت رات کے وقت میں عشاء کے نماز مغرب کی نماز یہ دونوں داخل ہیں اور فصب و اطراف اور دن کے اطراف میں نماز پڑھنا اس میں زہر داخل ہے اور آسر بھی اس میں داخل ہے لال قطر تاکہ آپ راضی ہو جائے مانا ان عبادتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو وہ مقام دے گا جس پر آپ راضی ہو جائیں گے اللہ کے قربت تمہیں حاصل ہو جائے گی اللہ کے ہر قسم کی نعمتیں آپ کو حاصل ہو جائے گی ولا تمدن نا کا اور مت دراز کرے اب اپنے انکے ہر قسم کے جوڑوں میں سے رونق ہے فی ان کو, اس میں کو رب کخیر ہوں آپ کا اور آپ کے رب کا رزق بہت بہتر ہے اور ہمیشہ درپا ہے فرمائے کو ان کے کفر و شرک کے باوجود جو میں نے مال دیا ہے دولت دیا ہے ان کی طرف دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو یہ لوگ مالدار کیوں ہیں اولادیں ان کی بڑی تعداد میں کیوں ہیں یہ صحت مند کیوں ہیں اس پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو دنیا کی دمک چمک ہے بلکہ ان لوگوں نے ان کو آخرت پر لے لیا ہے بل تو سرون الحیات الدنیا وال خیر و خین اللہ فرماتے تم لوگ دنیا کو قبول کر لیتے ہو آخرت کو چھوڑ کر واہر کب سو حکم کرو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا اور ان کو یہ بھی کہو کہ اس پر ثابت قدم رہے خود بھی اور ان کو بھی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ صبر کی تلخین وسطر نہیں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں رزق کا نہ ہم آپ کو رجک دیتے ہیں اور انجام متقین کے لیے ہے تقوا والوں کے لیے تقوے کا ہی انجام بہتر ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ خود بھی نماز اور اپنے اہل کو بھی نماز پڑھاؤ اور اسی نماز پر صبر مانا یہ کہ جس کا نماز صحیح ہوگا اس کا عقیدہ صحیح ہوگا عقیدہ صحیح ہوگا تو عصوی عقیدے والے پر امتحانات آئیں گے وہ تو عید بیان کرے گا اور جب وہ توحید بیان کرے گا تو اس کے لیے پھر صبر چاہیے ویسے نماز پر صبر کا کیا مانا ہے کہ آپ نماز پڑھے صبر کریں نہیں جب تک نماز کے اندر یہ حرارت موجود نہ ہو کہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھ لیے سولہ تو کا تم اور رکا انتر کا ماخا نیا بدھ آبا آپ کی نماز کے اندر یہ حرارت ہے کہ آپ نمازی ادمی ہیں بس آپ کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے جب بھی آپ زبان کھولتے ہیں تو بس اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتے مانا جب نماز انسان کا صحیح ہوتا ہے تو وہ توحید کا دائی بن جاتا ہے اس لیے کہ اس کی نماز کے اندر خود اللہ کے توحید موجود ہے اس کے بعد اس پر مسائب آتے ہیں مسائب آتے تو وہ توبیرا لہٰ پھر اللہ رب العالمین فرماتے رزق کو چھوڑ دو یہ رزق کا مسئلہ یہ میرے اوپر ہے آج دنیا میں سب سے بڑے بدقسمتی مسلمانوں کے لیے کیا ہے وہ یہ کہ جس چیز کا اللہ نے کہا میرے ذمہ ہے وہ ہم نے کہا نہیں وہ ہمارے ذمہ ہے اور جس چیز کا اللہ نے فرمایا تمہاری ذمہ ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا عبادت کرنا اللہ کے بندوں کی ذمہ ہے اور رزق کا بندوبست کرنا اللہ فرماتے میرے ذمہ ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ رزق کے لیے اسباب تلاش کرنا لیکن اسباب تلاش کرنا اور بات ہے اور یہ سمجھ کر کہ بس چوبیس گھنٹے لگ جاؤ اور یہ اتنا حرص کے ساتھ کہ ان کے انسان کے بکھے رہ جائے یہ شریعت کے خلاف ہے اللہ رب العالمین فرماتے کہ رضق میرے پاس ہے میں تو سرجک طلب نہیں کرتا ہوں یہ سب عام لوگوں کو خطاب ہے ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خطاب کیا جائے اس کا کے بارے میں یہ معاملہ تھا کہ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں سی بخاری کی روایت ہے کہ میرے پاس جتنا سونا موجود ہو تو تین دن گزرنے سے پہلے پہلے میں اس کو ختم کروں گا اوہد کے پہاڑ جتنا سونا جو چار میل طویل پڑا ہوا پہاڑ ہے تو اس سونے کو تین دن میں خرچ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کی چیزوں سے وہ اتنے بے رغبت تھے تو یہاں اصل خطاب امت کو ہے کہ رزق تم سے مطلوب نہیں ہے رزق اللہ تمہیں دے گا تم اللہ کے دین پر چلو نے کہا کیوں نہیں لاتے ہمارے طرف سے جو پہلے صحیح بے ہیں ہم پیروی کرتے من قبل پہلے اس سے کہ ہم زلیل اور رسوا ہوتے اگر میں ان کو رسول نہ بھیجتا کتاب نہ اتارتا اور ویسے ان کے اوپر پچھلے تاریخ کے بدولت اور ان کی عقل کے بدولت کی ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین دیا ہے اسمان دیا ہے یہ اللہ کی توحید کے علامات کوئی کم ہے کیا ان سے اپنے رب کو پہچانو اور اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے ایک انسان ہے وہ پیدا ہوا بڑا ہو گیا بالغ ہو گیا اب اس کو اللہ نے اتنا عقل دیا ہے کہ وہ دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے یہ زمین بنایا ہے کیونکہ ہم جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ کمزور ہے یہ اسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو انسان کا یہاں تک آخل پہنچتا ہے کہ اس اسمان کو ہم میں سے کسی نے نہیں بنایا اچھا جی یہ ہوائیں کہاں سے آ رہی ہے کوئی پنکھا نہیں نظر آتا ہے کوئی فیکٹری اس کی نہیں ہے یہ ہوا کہاں سے اڑ رہی ہے یہ بادلیں کیوں آ رہی ہے اور جا رہی ہے یہ کون کر رہی ہے سورج کا آنا جانا دن اور رات یہ ان تمام چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد ایک انسان کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں اسی کا بندہ ہوں اسی کے لیے جھکوں گا جس نے یہ پوری کاریگیری کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بطور علامت قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا کہ یہ میرے توحید کے عقلی دلائل ہے ایک انسان ان عقلی دلائل سے بھی اللہ تعالیٰ ان کا مووضہ کر سکتا ہے قیامت کے دن کہ یہ تمہارے لیے کوئی کم تھے کہ یہ کاروائی دنیا میں دیکھ کر تجھے کوئی اور ملا تھا کہ یہ کام کر سکتا تھا نہیں تو پھر تون ان علامات سے مجھے کیوں نہیں مانا تو اللہ فرماتے اس پر بھی میں تمہارا پکڑ کر سکتا تھا لیکن پہلے جیے قل ہر ایک کرنے والا ہے انقریب تم جان لو گے کہ کون ہے سیدھے راستے پر چلنے والا اور کون ہے ہدایت پر راستہ جس کا سیرا ہے وہ کون ہے اور جو ہدایت پر گانزن ہے وہ کون ہے یہ تمہیں خود معلوم ہو جائے گا اب تو ہر ایک کا انتظار ہے تم بھی انتظار کرو جیسے صورت توبہ میں ہم نے پڑھ لیا وہ نہب سب ہم بھی تمہارا انتظار کرتے ہیں بکم اللہ بزاب بھی اے دینا یا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا یا ہمارے ہاتھوں سے تم کو عذاب ملے گا اور ایسا ہوا پھر صورت کے خصوصیات اس صورت میں یہ دوسرا صورت ہے جس میں علیہ السلام کا واقعہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا صورت آراب کے بعد صورت توحا میں نمبر دو دلیری کے لیے ایک معاہد کی اس صورت میں بہت سارے باتیں ہیں ایک مومن کو اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کسی اور کے خوف کو بالکل نظر انداز کرنا چاہیے اور دلیر ہو کر اللہ کے دین کا کام کرے نمبر تین آدم علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں اس کا عذر کہ وہ بھول گیا اور نمبر چار ساحرین کا ایمان لانے کے بعد استقامت ایمان پر ڈٹ جانا نمبر پانچ حسان سلاۃ السلام کا تفصیلی خطابات اور اس کے ساتھ جوابات خطاب اور جواب نمبر چھ دعوت کے آداب حسان اثلا السلام کے واقعہ میں اور آخر میں صورت میں صبر استقامت اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ صورت امبیا پہلے صورت کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق پہلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے مصع السلام کا تذکرہ کیا دلیری کی ڈٹ کر اللہ کے دین کا کام کرو اب اس صورت میں اللہ رب العالمین کچھ واقعات ذکر کریں گے تاکہ وہ انسان کے دلیری کے لیے سبب بن جائے نمبر دو پہلے صورت میں مصعصل والسلام کی لی اللہ نے اس کی آبدیت کو ثابت کیا کہ وہ میرا بندہ تھا اس صورت میں اور انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کے مختلف مختصر قصص اور ان کی آبدیت کا ثبوت کی وہ اللہ کے بندے تھے نمبر تین پہلے صورت میں اللہ رب العالمین نے حال بیان کیا کہ انسان کے لیے ہلاکت قیامت کے دن میں آنے والا ہے اب اس صورت میں اس کا تذکرہ ہے کہ وہ بالکل قریب ہے وہ لوگ جو اس سے غافل ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے انکے کھول دے غفلت کو چھوڑ دے صورت کا عنوان ہے ان لوگوں کے لیے بیداری جو توحید سے غافل ہیں لہذا توحید سے غفلت یہ ہلاکت کے لیے سبب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شرو اللہ کے نام سے جو نہایت میں ربان بہت رحم کرنے والا ہے ایک طرف اللہ سے حساب فی غفلت ہم قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب اور وہوں وہ ان سے غفلت میں ہے ایراس کرنے والے مانا اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ دن قریب آ گیا ہے اور ویسے بھی کسی بھی بندے پر موت آ جائے تو فقد اقامت علیہ قیامہ اس پر قیامت قائم ہو گیا ہے مایاتی رب محدین نہیں آیا ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کے طرف سے نیا اگر سنتے ہیں اس کو وَهُم يلعبون اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں معنی یہ کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے اس نصیحت کے مقابلے میں انہوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے اور ان کی طرف التفاط نہیں کیا ہے کہ ایک بولنے والا کیا بول رہے ہیں یا یہ ہمیں ڈراتے تو ایسا ہو سکتا ہے یا یہ جو کچھ کہتا ہے ایسے یقینا ہوگا نہیں بلکہ التفات کے بجائے توجہ کے بجائے کہاں چھوڑ دو ان کو یہ فضل لوگ ہیں بیکار لوگ ہیں جس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا قرآن بیان کرو حدیث بیان کرو کہتے ہیں یہ فارغ لوگ ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ لوگ وہی اللہ اور رسول کے باتوں میں لگے ہوئے ہیں بھائی کہاں سے کہاں پہنچ گئے دنیا والوں نے کیا کیا ہے دنیا والوں نے کیا کیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے جانواروں کی طرح آتے ہیں اور لٹنوں میں نکالتے ہیں اور کہیں نہیں گئے کسی زمین پر گم رہے کہیں نہیں گئے رفاہت اور بلندی ان لوگوں کو اللہ نے دی ہے جو زمین پر چلتے پھرتے اور ان کا تعلق آرش والے کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ لوگ بہت دور چلے گئے بہت بلند ہو گئے یہ لوگ لوگ بلندی اور پستی کو نہیں جانتے یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ترقی جو ہے یہ عظمت کی دلیل ہے حالانکہ عظمت کی دلیل یہ اگر ایمان کے بغیر ہے تو یہ ذلت کی دلیل ہے ہم اس امت کے لوگ جتنا بھی زور لگائے لیکن قرآن نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے آگے ایک اینچ ہم نہیں جا سکتے اللہ فرماتے ہیں کہ سابقہ لوگوں کے مقابلے میں تمہارا قوت تو کم ہی کم ہے تو ہم کتنا جمع کریں کتنے جاز بنائیں کتنے ایٹم بم بنائیں اللہ کا فیصلہ قرآن میں یہ ہے کہ تمہاری قوتیں پچھلے لوگوں کے مقابلے میں کم ہیں تو جب کم ہے تو آپ نے رب کو کیوں نہیں پچانتے خام خام ایسی چیز کے پیچھے لگے جو کسی کام کے نہیں ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ان کا کام یہ تھا کہ وہ وہم اللہ کے دین کے مقابلے میں کھیل کود کرتے ہوئے اور ان کی باتوں کو چھوڑ دیتے لاہیتن لاہی ان کے دل واسر اور چپ چپ کے مشورے کرتے ہیں اللہ دین ظلم جنہوں نے ظلم کیا ہے ہل هذا نہیں ہے اللہ بشر مگر یہ بشر ہے مسل تمہارے ترام مشوروں کے نتیجے میں یہاں تک بات آتی ہے باطل الپلس جب مشورے کرتے ہیں نا یہ مشرکین کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بات پر ٹکتے نہیں ہیں آپ کسی بھی مشرک سے کسی بھی بدھاتی سے مباحثہ کرو کلام کرو ایک موضوع شروع کرو تو جس طرح پرندہ ایک ٹینی سے اوڑ کر دوسری ٹینی میں جائے نا وہ نے اس موضوع کو فوراً چھوڑ دے گا دوسرے موضوع میں چلا جائے گا آپ اس موضوع میں جا کے ان سے بات کریں وہاں سے اڑتا ہوا دوسرے ٹرینی میں اس موضوع میں چلا جائے گا مشرقین کا بالکل بیا نہیں یہ طریقہ ہے یا آپ دیکھ لیں یہاں پر اللہ فرماتے کیا کہا مشورے کے بعد ہل ہاتھ بشرکم نہیں ہے تمہارے طرح اچھا بس اتنے کافی ہیں کہتے نہیں افتاہ کیا تم آتے ہو شہر جادوگر کے پاس اور تم کچھ دیکھ بھی رہے ہو یہ جادوگر ہے بشر کے بعد دوسرا الزام موضوع پر ٹھہریں گے نہیں یہ جادوگر ہے قال انہوں نے کہا یہ کیسے بات کرتے ہیں رب عالم القول سماع رب میرا خوب جانتا ہے اسمانوں میں ول اور توزمین میں وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے میرے رب کو پتہ ہے کہ میں جادوگر ہوں یا میں ہدایت لے کر آیا ہوں میں تو ہدایت لے کر آیا ہوں اس میں جادو کا کیا تصور ہے بل قان ہو بلکہ انہوں نے کہا ازغا سلام یہ پراگند خواب ہے خیالی خواب کی باتیں ہیں اب پہلے بشر پھر کہا ساہر پھر کہا نہیں ان کو خواب آتے ہیں لیکن شیطانی پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بات بھی نہیں ہے بل افطرا ہو بلکہ اس نے اپنے طرف سے بنایا ہے چار باتیں ہو گئی پھر اس پر بھی لیڈر ہے کہتے ہیں بل ہو شاعر ان بلکہ شاعر ہے اچھا جی شاعر ہے چار باتیں کر دیے اکٹھے ایک, ایک ساتھ یہ نہیں تو یہ ہے یہ نہیں تو یہ ہے کیونکہ مشرق اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے دوسرے دلیل کی طرف جاتے فلیاتی بھی آیا تین فلیات نا بھی آیا تن کے لئے آئے نشانی کما اور سلون جس طرح پہ پہلے بھیجے گئے پیغمبروں نے لائے تھے جس طرح اور نبیوں نے علامات لائے تھے نشانیاں معجزات یہ بھی لے آئے قبل ایمان لائے ان سے پہلے لوگ من منقریتی قوموں میں سے بستی والوں میں سے اہلک نہا جن کو ہم نے الگ کیا یؤمنون کیا یہ ایمان لائیں گے جب ان کو ہم نے معجزے بھیجے اور انہوں نے ان موجزوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا تو ان لوگوں کی معجزوں پر ایمان لانے کی کیا دلیل ہے کہ اگر ان کو ہم موجزے دکھائیں گے تو یہ مان لے آئیں گے مانا اس کی کیا ثبوت گارنٹی ہے کوئی نہیں ہے یقینی طور پر اللہ کو پتا ہے وہ مار سب لگا بھیجا ہم, ہم نے جن کو بھیجا ہے وہ رجالتے نوح وہی کہ ہم نے ان کی طرف احل پوچھو علم والوں سے ان کن تم لاتمون اگر تم نہیں جانتے ہو اگر تم اس بات کا علم نہیں ہے تو علم والوں سے دریافت کرو کہ اس سے پہلے محمد سلم سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سب کے سب رجال تھے تو ان لوگوں کا یہ اعتراض کرنا کہ آپ بشر ہیں بشر کون ہوتے ہیں رجل ہوتے ہیں نا تو پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب رجل تھے جیسے کہ پہلے یہ عمان ہم نے پڑھ لیا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نبی ہیں یہ کیسے نبی ہیں یہ تو بشر ہے اور بشر نبی نہیں ہوتے تو اللہ نے کیا جواب دیا اللہ نے جواب یہ دیا کہ جب تمہارا کہنا یہ ہے کہ ہم پیغمبر زادے ہیں تو کس پیغمبر کے طرف تم اپنا نسبت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے طرف کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام بشر نہیں تھے جب تم خود بشر ہو اور کہتے ہو کہ ہم پیغمبر زادے ہیں پیغمبروں سے پیدا ہوئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بشر تھے تو وہ نبی تھے نا تو تم کون سے یہ اعتراض کرتے ہو اس اعتراض سے تو تمہارے خود اپنی دلائل خراب ہو جائیں گے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں وہ سب کے سب جالن وہ مرتے ایک تو عورتوں میں نبوت نہیں ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے نا کہ جو ذمہ داری عورتوں پر اللہ نے ڈالنی ہے وہ اس کے قابل ہے اب حکمرانی ہے حکمرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں استحاط نہیں رکھا ہے جب نہیں رکھا تو ڈالا ہی نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ اب رجال ختم ریے تو عورتوں کی باری آ گئی اب اسمبلیوں میں عورتیں پہنچ گئے اور قانون اللہ کا پھر یہ حال کیا ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام کی ایک انگلی ہلانے سے کہ ٹھیک ہو جائے ورنہ لشکر پہنچ گیا ہے وہ مسلمان ہو کر کے ان کے قدموں میں آتی ہے کہ نہیں آتی یہ پھر ہوتا ہے عورتوں کا طریقہ وہ چل نہیں چلتی اس میں اللہ فرمات یہ جو علم کا بوجھ ہے یہ جو نبوت کا بوجھ ہے یہ ہم نے صرف مردوں پر ڈالا ہے عورتوں میں ہم نے نبوت کسی کو نہیں دیس نہیں ہم نے ان کو دیا جسد جسام نہیں دیا تھا ہم نے ان رسولوں کو ایسا جسم کہ وہ کانا نہیں کھاتے ہو ان کا اعتراض ہے نا یہ کیسے رسول ہے یو کلو نتام یو کلو تام کھانا کھاتے بازاروں میں گھومتا ہے ہمارے طرح جسے صورت فرقان میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کو ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ لایا کلو نہ تو کہ وہ کانوں نہیں کہتے تھے وہ ماں کان خالدین اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نبی مر جائے گا یہ بشر ہیں یہ کیسا نبی ہے اللہ فرماتے ہیں پہلے نبی بھی بشر تھے وہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے سم مسدق نہ ہوں ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دکھایا ہم نے پھر ہم اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا بس ہم نے ان کو نجات دی اور جن کو ہم نے چاہا اپنے نبیوں کے ماننے والوں میں وہ اہلکن المصرفین اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو پہلے نبیوں پر جنہوں نے ایمان لایا تو ان کے عذاب آنے کے بعد جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان کو تو ہم نے تباہ کر دیا اور جنہوں نے ایمان لایا نبیوں کے ساتھ ہم نے ان کو نجات دی جیسے صورت آراپ میں ہم نے پڑھ لیا اور صورت توحا اور فرعون کو اللہ نے ہلاک کیا لطف علیہ السلام کے قوم کو تباہ کیا شعیب علیہ السلام کے قوم کو تباہ کیا صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا آدی سمودی دنیا سے مٹ گئے اور ایمان والوں کو اللہ نے بچایا یہ اعتراض صورت نعم میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ لوگوں نے کہا کہ نبی رجال میں کیوں آیا ہے ملک میں کیوں نہیں آیا ملک اللہ نے فرمایا اگر ہم فرشتے کو بھی بیچتے تو ان کو ہم کیا بناتے رجل بناتے رجول ہو رجول لجالنا ہو ملکن لجالنا ہو رجول ہم پھر بھی اس کو رجل بناتے تو پھر کیا ہوتا ولاسنا ہم ان کے اوپر وہی التباس جو شبہ شک ان کے دلوں میں ہے وہ پڑا رہتا <سُون> شک میں یہ پڑھے گئے تھے ان سے نکل نہیں سکتے تھے تو اس لیے فرمایا کہ تم اپنے دعوت پر قائم رہو ان کی شکوک و شبہات کی پرواہ مت کرو لقد انزلنا الیکم فیہ یقینا ہم نے نازل کی کتاب آپ کی طرف جس میں تمہارا نصیحت ہے تمہارے لیے نصیحت کی کتاب قرآن قرآن سے بڑھ کر نصیحت کی کوئی کتاب کائنات میں نہیں ہے آج جو امت کے اندر نصیحت کی باتیں نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے قرآن کا علم نہیں ہے قرآن کریم کا درس تدریس نہیں ہے ورنہ اگر ہر مسجد میں قرآن کریم کا فقط سادہ ترجمہ ہو سال بارہ مہینے شام کے وقت عشاء کے وقت سارے لوگ بیٹھ جائے بھائی ایک آیات کے ترجمہ ہوگا سب سنو اور اس پر زیادہ سے زیادہ دس منٹ خرچ کیا جائے یہ ہر مسجد میں معمول بن جائے آپ دیکھیں گے نشرک رہے گا نہ بیدک لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی لیکن قرآن کریم کا یہ قدا نظریہ جس کو اللہ نے ذکر کہا یہ ہے ہی نہیں یہ تو محدود ہو گیا فرمایا فلاطا کلون کیا تم سمجھتے نہیں اس بات وہ غم قسم نہ منقریت کتنے کاٹ ڈالے ہم نے قسم کہتے تھوڑ پھوڑ کر کے رکھ دینا جس کو اردو والے کہتے تہس نحس کر دینا کتنے کاٹ ڈالے ہم نے من منقریت بستیوں میں سے کانت ظالمتھی وہ ظالم جن کے بستیاں ظالم تھی بستی ظالم نہیں ہوتی ہیں بستیوں کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں ورنہ جو پتھر ہے شجر ہے کوئی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر تو کوئی ظلم نہیں ہے آپ یہ دیکھیں نا کسی بھی علاقے میں انسان نہیں پہنچا ہے وہاں آپ کو جھگڑا نہیں ملے گا فساد نہیں ملے گا جس وادی میں پہاڑ میں اور جس علاقے میں انسان پہنچ گیا اب لڑائی شروع ہو جائے گی وہاں وہاں کہ جنگل کو آگ لگا دیئے وہ جنگل کے پرندے بھی انسانوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں جہاں یہ انسان نہیں پہنچا وہاں کچھ بھی نہیں تو یہاں بستی کا ظالم ہونا کا ظالم ہو رہا ہے بادھا قوم نا خرین پیدا کیا ہم نے ان کے بعد اور قوم صبح سلام جب محسوس کیا انہوں نے ہمارے عذاب کو اچانک وہ منہا اور عذاب جب محسوس کیا تو بھاگنے لگے کہ اب تو اللہ کا پکڑ آ گیا اللہ رب العالمین نے, نے مت باغو تم ور واپس ہو جاؤ کہاں اس نعمت کی طرف جس میں تم تکبر کیا کرتے تھے وہ مسا کے رقم اپنے گھروں کے طرف لال رقم تو سلوم شاید تم سے پوچھا جائے تم کہتے تھے نا کہ یہ مال یہ دولت یہ بلڈنگ یہ کون ہم سے چھین سکتا ہے ہم قوت والے طاقت والے من اشد ان ہم سے کون قوت والے زیادہ ہے فرما نہیں بھاگوا ابھی بھاگو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اب اپنے گھروں میں جاؤ جو مال دولت کے بل بوتے پر اللہ کے دین سے تم مقابلہ کر رہے تھے اس میں داخل ہو جاؤ اب بچاؤ اپنے آپ کو قالو کہا انہوں نے لنا, اب سوچ ہے ہمارے لیے انا کنہ ظالم ظالم اب کہتے ہیں ہم ظالم پہلے تو نہیں مانتے نا تو کیا فائدہ دیا ان کو کچھ ایمان نے فرمائے نہیں فما زالت فس رہا ان کا جال کی ہوئے خمد, جو نا خمد یہ اس آگ کو جو تیزی کے ساتھ آگ جلا دیا جائے اور اس کے شوائے اٹھ اٹھ کر پھر ایک دم ٹن نک ہو جائے اس کو کہتے ہیں خامت یہ اس بات کے دلیل ہے نا کہ مشرق اور بدتی جو ہوتے ہیں یہ توحید اور سنت کے مقابلے میں بہت آگ کی طرح بڑکتے ہیں ان کو اگر توفیق مل جائے قوت مل جائے وہ نہ مسجد کو چھوڑتے ہیں نہ مدرسے کو چھوڑتے ہیں اور وہ اس کے اوپر چوٹ پڑتے ہیں نہ معاہد کو زندہ چھوڑتے ہیں یہ ان کے بس میں بات نہیں ہوتی کہ زمین پر کوئی معاہدے زندہ پھرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ آگ کی طرح ان کی سنوں میں مخالفت تھی لیکن ہم نے کیا کیا جسد الخین ہم نے کیا ان کو کٹے ہوئے فصلوں کے طرح اور بجے ہوئے آگ کے طرح کہ جس طرح فصلوں کو کاٹ کر پینک دیا جاتا ہے اس طرح ان کے لاشے پڑے ہوئی تھی جیسے کہ اللہ رب العالمین نے صورت حقہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کے تنے اس طرح پڑے ہوئے تھے کہ نخل کے طرح نخل جس طرح کجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح زمین پر وہ پڑے ہوئے تھے اب ان کے اس ایمان لانے یا خوف نے ان کو کوئی فائدہ دیا نہیں اس لیے نبیوں نے پہلے سمجھایا کہ بعد میں جو تم کہو گے وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا عذاب کو دیکھ کر تمہارا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا جس طرح فروغ کے ایمان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ اس نے ایمان تو لایا لیکن اللہ نے کیا فرمایا آل تھا ابھی ایمان لاتے ہیں اس سے پہلے تو تم نا فرمانی کر رہے تھے اب بات نہیں چلے گی وہ نما لائی بین نہیں بنایا ہم نے اسمان اور زمین کو جو کچھ اس کے درمیان میں ہے کھیلتے ہوئے یہ ہم نے کیل کود کے لیے تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے بس نہیں ہے لو اردنا اگر ہم چاہتے لہوا کہ ہم ان کو بنا لیتے کوئی کیل کود کا سامان لت تخذنا ہم بنا لیتے اس کو اپنے پاس ان کو یقین والے مارا یہ کہ یہ جو زمین آسمان اتنا بڑا کائنات ہم نے بنایا تمہارا کیا خیال ہے یہ بھی ابس بنایا بے فائدے ہے نہیں مومن کا تصور ہم نے سورت امران میں پڑھ لی ہے غور کرتا ہے اور پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ یہ تو نے ابس نہیں بنایا اس کے پیچھے تیرا بہت بڑا ایک پروگرام ہے اور پھر وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالی کے سامنے جاری کرتا ہے کہ اللہ ہمیں جانم کی آخ سے بچاؤ اس لیے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آباد ہونے والا ہے جو اس دنیا سے پتہ چلتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے اسمان زمین کو ہم نے آپس بنایا بے مقصد نہیں اگر ہم اس کو کسی کیل کود کی چیز بناتے تو تم کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے ہم اپنے پاس رکھ لیتے یہ میری دنیا میرے اسمان لیکن جب میں نے دنیا اسمان تمہاری دکھانے کے لیے بنایا اس کو تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا اور اس میں تم کو اختیارات دے دیا تو سمجھ لو کہ اس کی پیچھے پیچھے بہت بڑا پروگرام ہے یہ آبس نہیں ہے بل نقزم بالحق علی الباطل بلکہ پینک مارتے ہیں ہم حق و باطل کے اوپر بےد بہ ہو تو پھوڑ دیتا ہے اس کو فیضا ہوا سائق اچانک وہ چلا جاتا ہے ولقم الویل تمہارے لیے ہلاکت ہے بیمان تصفون وہ جو تم بیان کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں زمین میں زمین میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم حق اور باطل کا مقابلہ کر لیتے ہیں اور اس حق اور باطل کے مقابلے میں حق کو ہم باطل کے اوپر ڈال دیتے پہلے آیات میں فرمایا اگر ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے پاس رکھتے تو لط خز نہ ہو ماس رکھ لیتے لیکن ایسا نہیں ہے ان کننا فائلین ہم نے ایسا نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے اس کو تمہارے لیے بنایا ہے حق اور باطل کی تمیز کے لیے دنیا کو آباد کیا ہے یہاں پر فرمایا کہ اس دنیا میں ہم حق کو باطل کے اوپر پھینک دیتے تو باطل کے حق کو یہ اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے باطل کے سر کو گویا کے حق کچل دیتے ہیں. باطل پہلے بہت اچلتے رہتے ہیں. لیکن جب حق آ جاتے ہیں اچلنے کے ساتھ ساتھ وہ دب جاتے ہیں. یہ گویا کہ اس کے سر کو کچلنے کے مانندے لوگ کہتے ہیں نا کسی کو کہ بھائی تم بڑا اچلتے ہو تمہارے سر کے اندر گرم خون ہے گندا خون ہے اس کو نکالنا پڑے گا تو حق اور باطل کے بالکل یہ ایک مثالی بات ہے کہ اللہ نب العالمین توحید اور سنت کو شرک اور بدت کے اوپر پھینک دیتا ہے کسی علاقے میں حق پرس عالم چلا جاتا ہے پہلے ہم نے یہ مثال پڑھا ہے نا جاگ کی مثال میں فہم فیض ابان تو جو باطل ہوتے وہ جاگ کی طرح اس کے سامنے آتا ہے کوئی جلوس نکال کر کوئی باتیں کوئی مختلف قسم کے شور شغب لیکن پھر وہ حق پرس وہ اپنے دعوت کو جاری رکھا ہوا ہوتا ہے کرتے کرتے اس کا دعوت پھیل جاتا ہے اور وہ جو مخالفین کے جاگ کے مانند باتیں ہوتی ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں فیض ابان وہ جو فائدہ دینے والا ہے زمین میں رہ جاتے ہیں اس کے فوائد آ جاتے ہیں سامنے تو فرمائے تمہارے لیے ہلاکت ہے جو تم اللہ تعالیٰ کے لیے صفت بیان کرتے ہو مانا شرف کرتے ہو وہ لہو منفی سماوات اسی اللہ کے لیے جو زمینوں میں ہے وہ من اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے وہ اور وہ وہ نہ تکتے ہیں بلکہ وہ رات اور دن تصویر پڑھتے رہتے ہیں لا اور سستی بھی نہیں کرتے ہیں ملک فرشتے ہیں اب دیکھیں یہ بات پہلے ہم نے صورت آراب میں بتائی تھی آپ کو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے قرآن کریم کی اتنے دلائل سے ان کی نفی ہوتی ہے اللہ فرماتے جو اللہ کے پاس ہے لاس تقبیر وہ تکبر نہیں کرتے جو اللہ کے پاس ہے لاس تخت وہ تختے بھی نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے لا وہ سستی بھی نہیں کرتے تو اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو کیا دنیا میں متقبل انسان نہیں ہے کیا دنیا میں سست انسان نہیں ہے کیا دنیا میں ایسے نہیں ہے جو تختے نہیں ہیں یہ تو ساری دنیا میں ہیں تو جب اللہ ہر جگہ ہے تو پھر یہ تو معلوم یہ ہو جائے کہ نہ تو کوئی سست انسان دنیا میں ہے نہ کوئی متکبر ہے اور نہ کوئی تکنے والا بلکہ سب چست ہے حالانکہ ایسا تو نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں مراد صرف ملک ہیں فرشتے ہیں اور وہ فرشتے کہاں ہیں ایند اللہ کے پاس مانا اوپر آسمانوں کے اوپر عرش کے پاس جو اللہ کے بڑے بڑے فرشتے ہیں وہ نہ تکتے ہیں نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ وہ سستی کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہر جگہ نہیں بلکہ مستوی ہے مقرر کر لیے زمین میں سے ہوم یون جو وہ مردوں کو اٹھا سکتے مانا نشر کرنے کا زندہ کرنے کی طاقت ان میں ہے کر سکتے ایسے لو کان اسمان میں اسمان اور زمین میں کوئی الہ ہوتا اِلَّا اللہ اللہ کے ماں سے لفس اتا تو ضرور بگڑ پیدا ہوتا بگڑ جاتے ان دونوں کا نظام لا لفسدا دونوں کے اندر بگڑا ہوتا جگڑے ہوتے فساد ہوتا یہ تو سارے دنیا والے جانتے ہیں نا ایک ملک کے اندر ایک وزیراعظم ہے دوسرا اس کی وزیر کے چکر میں ہوتے تو کیا ہوتے جھگڑے نہیں ہوتے مانا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہ اسمان میں ہے نہ زمین میں ہے اگر ہوتا تو اللہ کے ساتھ ضرور اس کا ٹکراؤ پیدا ہوتا مقابلہ ہوتا لہذا جب تم کو پتا ہے کہ زمین میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اسمان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں کوئی الہ ہے ہی نہیں جب نہیں ہے تو تم اپنے خیالی الہ کیوں بناتے ہو یہ تمہارے خیال کا الہ ہو سکتے اللہ کے مقابلے کا الہ نہیں ہے فصبہ اللہ رب العال شفون فس پاک ہے اللہ تعالی وہ اللہ جو رب الرش ہے عرش کے مالک اس سے پاک ہے سکون جو یہ لوگ ان کے لیے صفات بیان کرتے ہیں اس اللہ کے لیے پاکی ہیں اس قسم کے تمام صفات سے کہ جو لوگ اس کے لئے بناتے ہیں سوال کیا جائے گا جو وہ کچھ کرتا ہے وہ یوس اور وہ پوچھے جائیں گے فرمائے جن کو تم اللہ کے ماں سے وہ پکارتے ہو ان میں ایسا کوئی ہے جس سے اللہ پوچھے گا نہیں چاہے تم علیہ السلام کو پکارو تم عیسی علیہ السلام کو پکارو تم مریم کو پکارو تم علی کو پکارو تم عبد القاضر جلانی کو پکارو تم جس کو بھی پکارو رسول اللہ وسلم کو پکارو لیکن تمہارا کیا ایمان ہے اللہ ان سے قیامت کے دن پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا کہ تم نے بندے میرے کیا کیا ہے دنیا میں پوچھے گا اور اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے نہیں اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا فرما یہ الہ کی پہچان ہے کہ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو تم جس جس کو پکارتے ہو کیا اس سے پوچھا جائے گا یا نہیں یہ تو تم بھی مانتے ہو جب مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الہ نہیں ہے اس لیے کہ الہ کی سفتوں میں سے یہ صفت ہے کہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے وہ با اختیار ہوتا ہے لہٰذا تمہارے جتنے بھی ہیں یہ بے اختیار ہے تو یہ الہ نہیں ہو سکتے تمہارے خیال میں یہ الہ شیطان نے تم کو اللہ بنایا امیت من مندو نہیں کیا بنا لیا انہوں نے اللہ کے ماں سے فرما دیجیے ہاں تو دلیل دل ہاں دا ذکر یہ توحید کی نصیحت ہے یہ جو ذکر ہے یہ قرآن کریم یہ توحید کے لیے ایک عظیم نصیحت ہے نا ہاں دا ذکر منقبلی یہ جو توحید ہے یہ ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں معنی میرے ماننے والے وہ ذکر و من قبلی اور ان لوگوں کے لیے ذکر ہے جو ان سے پہلے تھے معنی یہ جتنے مومن قومیں گزری ہے ان کے پاس سب سے بڑی تلوار وہ کون سی تھی توحید کی تلوار تو یہ قرآن اور اس امت کی جو دعوت ہے یہ توحید کی تلوار ہے اس سے پہلے لوگوں کے پاس بھی یہ توحید کی دعوت تھی بل اکثر الحق بلکہ لوگوں کی اکثریت حق کو نہیں جانتے ہیں بہم اور اراج کرنے والے ہیں مانا یہ کہ جب حق کو نہیں جانتے ہیں اس سے پہلے سے انکار کر لیتے ہیں زد اور اعنات کی وجہ سے تو محالہ پھر اس کا کون سا راستہ رہ جاتا ہے لوگ ایراس کرتے وہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اللہ مگر ہم نے وہی کی ان کی طرف لا یہ کہ نہیں ہے کوئی مابود برحق اللہ انا مگر میں ہوں فا بدون میرے بندگی کرو ہر نبی کو ہم نے یہ بات سمجھائی کہ وہ مارس رسول کوئی رسول جو ہم نے بھیجا اس کو پہلے وہی کی جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا وَلَقَدْ بَاسْنَا فِي كُلِّ امت الرسول اَنِ اللَّهَ اجتناف سے کہ اللہ کے توحید کو قبول کرو اور شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ بنیاد ہے اس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کہا رحمان و لدا بنا لیا رحمان نے اپنے بیٹھا سبحان پاک ہے اللہ تعالیٰ غلط سے بل احباد مکرمون بلکہ وہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں یا مشرقین مکہ کا عقیدے کا رد انہوں نے کہا جو ملک ہے فرشتے ہیں یہ اللہ کے اولاد ہے اللہ تعالی نے فرمایا نہیں وہ میرے اولاد نہیں ہے بلکہ عباد ہیں اور مکرمون ہیں فرشتوں کو اللہ نے عباد کہا کہ اللہ کے بندے ہیں مشرقین نے کہا یہ اللہ کے بیٹیاں ہیں اللہ نے فرمایا نہیں عباد یہ مذکر معانس نہیں ہے دوسرے کہ میرے بندے ہیں بیٹھیا نہیں ہیں اور تیسری بات یہ کہ مکرم ہے ان کو عزت دیا گیا ہے اور جو اللہ کے ساتھ الوہیت کے دعویٰ کرتے ہیں وہ مکرمون نہیں ہو سکتے ہے وہ توہین والے ہوتے ہیں لا یس بالقول خون بالقول وهم بے امرحی وہ تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں ارادہ بھی نہیں رکھتے ہیں مانا سبقت نہیں کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں بات کرنے کی ہمت بھی ان میں نہیں ہے وہ ہم بے امرحیٰ وہ اس اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں جیسے اللہ نے فرمائے لاسون لَا اللہ فالما مرود وہ اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہے اس سے معصیت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ ان کو حکم دیتے وہی وہ کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتے کہ وہ میرے ساتھ شریک ہو یا علم بین دہما خلف ہم جانتا ہے واللہ اللہ تعالیٰ جو, جو کچھ ان کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہیں اور نئی سفارش کریں گے وہ اللہ علیہ نرتضا مگر ان کے لیے جن سے واللہ راضی ہو وہ من خدشی مشفقون اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ تعالی کی مشیت کو پسند کرنے والے ہیں وہ من خدش مشفقون اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں اشفاق کا معنی ہوتے ہیں دل کے اندر خوف کے ساتھ محبت خوف بھی ہو محبت بھی ہو کیونکہ مومن کے اندر یہ صفت ہوتا ہے نا کہ ایک طرف اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے تو دوسرے طرف اس خوف کے ساتھ ساتھ اللہ سے اس کا محبت ہوتا ہے کہ اللہ مجھے بچا لے گا اس مصیبت سے وہ مجھے بچا لے گا تو فرمائے کہ وہ اللہ کی خشیت کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے ہیں محبت کے ساتھ ساتھ ڈرتے ہیں فرمایا کہ وہ ملائک فرشتے ولاشا وہ تو ان کے سفارش بھی نہیں کر سکتے اللہ بننا تو دور کے بات ہے یہ ان کے عبادت کرے اور قیامت کے دن وہ وہ یہ تو دور کے بات ہے وہ تو دور ہے ان کے سفارش کے لیے بھی آگے نہیں بڑھیں گے بلکہ فرشتے جن کی سفارش کریں گے تو ان کے لیے اللہ تعالی نے قانون بتایا کہ ان کے لیے سفارش کریں گے جس کے سفارش کے لیے اللہ کی طرف سے رضامندی کا اعلان ہوگا کہ فرشتے صرف معاہدین کے لیے سفارش کرنے کے مجاز رکھتے ہیں اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں وہ میں یقل میں نہ ہوں جس نے بھی کہا ان میں سے ان کے میں معبود ہوں اللہ کے ماں سیوا فضا جزی جانم تو یہ ان کے سزا جانم ہے ظالمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ظالموں کو اللہ فرماتے جو اس بات کا اعلان کرے کہ میں الا ہوں وہ کوئی بھی ہو ملک فرشتہ نبی کوئی بھی کر دے تو ہم ان کو جانم میں ڈال دیں گے اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا واحد ہے سخت کہ الاں کا دعو کوئی بھی کرے گا تو وہ ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور نہ اس مسئلے میں ہم کسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ہم تو ان کو جانم میں ڈال دیں گے تو نہ یہ دعویٰ فرشتوں نے کیا ہے نہ نے کیا ہے بلکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن جن جن لوگوں کا پوجا کیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ اللہ انہوں نے شیطان کی عبادت کی ہے ہم تو خود اے اللہ تیرے عبادت کرنے والے تھے تو ہم نے ان کو کب کہا کہ ہماری عبادت کرو بلکانو یا بدن الجن بلکہ انہوں نے جڑے ہوئے تھے جدا کیا ہم نے ان دونوں کو وجعلنا من من اور بنایا ہم نے کلین ہر ایک چیز کے لیے جاندار یعنی حیات جانداری نہیں خلقت کا تذکرہ کیا یہ تو یہ اکٹھے تھے معنی زمین الگ آسمان الگ پھر اللہ تعالی نے زمینوں کو سات حصوں میں تقسیم کیا اور آسمانوں کو سات حصوں میں تقسیم کیا ایک معنی یہ دوسرا معنی یہ یہ زمین اسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے سات اسمان الگ سات زمینیں الگ لیکن پھر ان دونوں کا آپس میں جوڑ تھا میں نے ان دونوں کو الگ کیا درمیان میں خلا پیدا کیا یہ دونوں مانے ہیں ہاں سینس والے وہ آپ نے ترتیب سے بتاتے ہیں یہ کیسا بنا اور کیسا بنا جیسا کہ اس وقت یہ موجود تھے اس طرح بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے تھے یہ ان کے اپنے خیالات ہیں ایک سوچ ہے لیکن قرآن کریم کے تناظر میں جو عبرت کی چیزیں ہیں وہ ان سے لینی چاہیے کہ اللہ نے یہ بنایا بنایا جیسے بنایا اس کو چھوڑ دے لیکن کیوں بنایا کس مقصد کے لیے بنایا اب کیا ہونا چاہیے اس اسمان و زمین میں وہ مقصد لوگ بھول جاتے ہیں پہاڑوں نہ کرے ان پر وجالا فی فجاجا بنایا ہم نے اس میں رستے سبلا فجاج کشادہ سبلا رستے بڑے بڑے رستے ہم نے ان میں بنائے لال لمح تاکہ وہ ہدایت پائے مانا ان رستوں میں چلے پھرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سہولتوں کو کام ملائے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جیسے صورت ملک میں فرمایا فم شفی منا کے بحا اس زمین کے پشت پر چلو لیکن یاد رکھو نشور یہ مان جاؤ کہ جانا تم نے ان کے پاس ہے جب تم مان گئے کہ جانا ان کے پاس ہے تو اللہ محالہ اس کی تیاری کرنی پڑے گی پھر سما صفا بنا چت محفوظ محفوظ ایسا چت جو بالکل محفوظ ہے اللہ نے چیلنج کیا صورت ملک میں کہ آپ ذرا نظر اٹھا کر دیکھو میرے اسمان کی طرف آپ کا نظر تک ماندہ زلیل ہو کر پلٹ کر تیرے طرف آئے گا لیکن اس کے اندر تم نقص نہیں نکال سکو گے یہ میں نے بنایا وہ مان آیا موری وہ اللہ کے نشانیوں سے کرتے ہیں. اب یہ ہے نا کہ زمین پر چلو اسمان کے نیچے رہو اور حکم اللہ کا ایک بھی نہیں مانو یہ کتنا بڑا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ وہ ہے خلق اللہ جس نے بنایا رات اور دن کو مرا اور چاند کو بنایا سورج کو بنایا اور چاند کو بنایا کل پی پھلکی ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہے ہیں, تیر رہے ہیں. ان کا چلنا پھرنا اپنے اندازے میں چلنا یہ اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اگر تم بھی دنیا میں ایسا رہو گے تو تمہارے بھی جھگڑے نہیں ہوں گے آج تک کوئی ثابت کر سکتے ہیں کہ آسمان سے تاروں کے ٹکر کے وجہ سے کوئی تارا ٹوٹ گیا اس کے ٹکڑے نیچے آ گئے یا چاند اور سورج نے آپس میں ٹکراؤ کیا نہیں مانا جس طرح وہ اللہ کے نظام پر چلتے اللہ نے بتایا یہاں سے تم نے طلوع ہونا ہے یہاں اسٹاف کرنا ہے ہے اگر دنیا والے بھی اس نظام پر چلے تو ان کا بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا ساوک کرام دنیا پر قائم تھے دینی شرعی نظام پر وہ چلے تو کیا ٹکراؤ ٹکراؤ تھا تھا ان کا کوئی نہیں ہاں جب شیاتی درمیان میں آ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور اسمان کا وہ بڑا تارہ جو اللہ نے دیا تھا ایمان والوں کو وہ دنیا سے غائب ہو گیا تو اس کے بعد پھر تاروں کے ٹکراؤ شروع ہو گیا منعقین نے کیا ورنہ جب تک وہ نظام تھا تو کوئی اختلاف کوئی جھگڑا نہیں تھا توحید پر سارے لوگ قائم تھے فرمایا کہ یہ چاند اور سورج یہ ہم نے ایک مدار ان کو دے دیا ہے ایک ترتیب ان کو بتا دیا ہے کہ یہ یہاں سے وہ طلوع ہوگا یہاں سے غروب ہوگا مجال کیا ہے کہ اس سے وہ آگے پیچھے ہو جائے نہیں اللہ فرماتے یہ نظام کو میں نے سنبھالا ہے اللہ یوم سے کچھ سماوا میں فرمایا کہ ان دونوں کو زمین اسمان کو اللہ فرماتے میں نے تاما ہے کہ یہ گر نہیں جائے زوال ان کا نہ ہو جائے اگر میں ان کو چھوڑ دوں تو پھر کوئی اس کو تام نہیں سکتے میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا ولا ادو حفظ اس اسمان اور زمین کے حفاظت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی تھکاوٹ کا سبب نہیں ہے وَمَا ماں لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ قبل کل نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیش کی افتام الخال کیا اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے جب زیادہ کوئی مسئلہ بیان ہوتا ہے نا معاہدے زیادہ زور دیتے ہیں تو لوگ جب تنگ آ جاتے ہیں نا اور دلیل ان کے پاس اپنے باطل نظریات شرک اور بیرت کا نہیں ہوتے تو ان کے پاس باقی کیا بچتے ہیں پھر وہ بدوائیں رہتے اللہ ان کو غرق کرے اللہ ان کو مارے ان کا کوئی اور بات ہے نہیں بس ہمارے مابودوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں مزارات کو نہیں مانتے ہیں اولیاء کو نہیں مانتے اللہ کے ان کے منہ میں دانے نکالے اللہ ان کو مارے تو اللہ فرماتے ہیں اچھا ان کو بتا دے اگر میں مر جاؤں تو کیا ہو جائے گا افہ امتنا فہم الخالدون کیا ہے نبی اگر آپ مر جائے ان مشرقین کے کہنے کے مطابق تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے یہ انہوں نے کون سا ہمیشہ ہے آپ اگر چلے گئے تو یہ بھی سب جائیں گے نا کلبل موت ہر ایک نفس چکنے والا ہے موت تلخیر مزے کو ہم ازماتے ہیں تم لوگوں کو شر اور خیر کے ساتھ فتن تن یہ ازمانا یہ امتحان ہے وہ لے نہ اور ہمارے طرف لوٹ کر جاؤ گے تم لوٹائے جاؤ گے تم ہمارے طرف تمہارا اور کوئی جانے کا رستہ نہیں ہے یہیں آؤ گے فرمایا کہ جب تمہارا آنے کا جگہ یہی ہے تو آپ کون سا راستہ تم کو اختیار کرنا پڑے گا وہ جب زلیل ہوگے میرے سامنے آؤ گے یا وہ جب تم خوشی کے ساتھ وفد سورت مریم میں ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کے پاس ایمان والے وفد کی صورت میں آئیں گے مہمانوں کی صورت میں اللہ ہم کو مہمان قرار دیں گے وہی جا رہا کل جب دیکھتے ہیں آپ کو فرو جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ نہیں کیا یہ وہ شخص ہے اللہ ہے یہ مشرقین جب آپ کو دیکھتے ہیں اور یہ طریقہ صرف نبی السلام کے لیے نہیں ہے پوری دنیا میں یہ ہے کہ جب کوئی معاہد عالم اللہ کے دین کا کام کرتا ہے وہ جب مشرقین کے پاس سے گزرتا ہے ان کی بستیوں میں گلیوں میں کچھوں میں تو جو مشرقین ان کو جانتے ہیں نا تو فوراً اشارے کرتے ہیں. یہ ہے وہ وہ یہ ہے جو ہمارے بزرگوں کو برا بلا کہتے ہیں حالانکہ نبی نے برا بلا نہیں کہا ہے لیکن یہ کہا ہے کہ یہ انسان ہے یہ رحمان کے ساتھ الا نہیں ہو سکتے تو ان کی نظر میں یہ برا بلا ہے جس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا یہ وہ ابھی اولیاء کو نہیں مانتے ہم کہتے ہیں ہم اولیاء کو مانتے ہیں لیکن اولیا کو اولیا مانتے ہیں ان کو اللہ نہیں مانتے بس فرق اتنا ہے جس طرح نسارا کہتے ہیں کہ مسلمان عیسا علیہ السلام کو نہیں مانتے ہم کہتے ہی جلد جلد ہی ہیں یہ غلط ہے ہم عیسا علیہ السلام کو مانتے ہیں تم نہیں مانتے ہو ہم عیسا علیہ السلام کو عبد اللہ کہتے ہیں اور رسول کہتے ہیں اور تم ان کو الا کہتے ہو جب اس نے خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا رسول ہوں اس طریقے سے ہم مانتے تو کیا ان کا یہ اعتراض ہمارے بارے میں حق ہے یا باطل یقیناً باطل ہے اسی ترتیب سے جو لوگ حق پرستوں کو کہتے ہیں کہ اولیاء کو نہیں مانتے یا اماموں کو نہیں مانتے تو یہ اسی طرح اعتراض ہے ہم کہتے ہیں امام کو امام مانو اس کو رسول نہیں بناؤ ولیوں کو ولی مانو اور ولایت سے درجے میں بڑھا کر علا نہیں بناؤ بس یہ فرق ہے تو جس طرح وہ باطل پرست کہتے تھے کہ یہ اولیاء کو نہیں مانتے اور یہ ہمارے بزرگوں کو برا بلا کہتے ہیں تو یہ یہی مسئلہ آج بھی ہے خلقل انسان من عجل پیدا کیا گیا انسان جلد بازی کے ساتھ اس کے خمیر کے اندر عجلت موجود ہے سوری گم آیا تن خرید دکھائیں گے ہم تم کو نشانی فلاں جلو جلتی مت کرو ہم تم کو نشانیاں بتا دیں گے مشرقین کو بتا دیا کہ بدر کے اندر ان کو ایک جھڑک ایک جھٹکے کے اندر ان کے سرداروں کو سلایا موت کی نیند نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی نشانی آ گئی اور کہتے ہیں متا کب ہوگی وہ قیامت ہو یہ وعدہ کب ہے ان کن تم, اگر تم سچے ہو قیامت کب ہے قیامت کا پوچھنا لوگوں میں یہ سوال بہت ہوتے ہیں کب قیامت نبی علیہ السلام کے صحابی نے پوچھا متسا یا رسول اللہ اللہ کی نبی قیامت کب ہوگی نبی علیہ السلام السلام نے فرمایا وہ حکما عادت آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اس نے جواب میں کہا کہ میرے پاس کوئی نفلی عبادت زیادہ نہیں ہے بلکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں یہ میری بڑی تیاری ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرحبا آدمی قیامت کی آمد کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے انس فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس حدیث کے سننے میں جو مجھے خوشی ہوئی ہے اور, اور صحابہ کو اتنی خوشی کسی اور چیز پر نہیں ہوئی تھی کیوں یہ بات ہمیشہ ہمارے ساتھ یعنی فکر میں رہتی تھی کہ اللہ کے نبی تو اعلیٰ مقامات میں ہوں گے اس کے درجات تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں اور دنیا میں ہم جب اس کو نہیں دیکھتے پریشان رہتے ہیں جب جنت میں وہ اعلی مقام میں ہوں گے ہم کم درجوں میں ہوں گے ان سے ملاقات کہاں سے ہوگی تو جب یہ حدیث ہم نے سن لیا کہ <سلام> المرء و مہامنا حبا ادبی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے تو کہتے ہیں اس حدیث کی سننے پر مجھے اتنی خوشی ہوئی اتنے خوشی ہوئی کہ اسلام کو لانے کے بعد کسی اور بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں صحابہ تو اس طرح پوچھتے تھے نا قیامت کب ہے اس کے علامات کب ہے اس کے لیے تیاری کیا ہونی چاہیے اور عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ حدیث میں بخاری میں کہ عمر فاروق نے اس پر سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا عمر فاروق سیدھا گئے کس کے پاس ابو کے پاس کہا کہ میں نے اپنے بھائی پر سلام کیا سلام کیا ان سے پوچھا، کی اوپر بھائی نے سلام کیا اللہ کے سلام نہیں کیا کہا نہیں. میں نے کیا سلام عمر نے کہا, کہا میں نے نہیں سنا ہے سلام آپ نے نہیں کیا ابو بکر نے کہا ہو سکتا ہے یہ کسی بات میں سوچ میں تھے کہا ہاں سوچ میں تھا بولے کس سوچ میں تھے کہا اس سوچ میں تھا اللہ کی نبی فوت ہو گئے اور میں یہ بولنا بھول گیا یہ پوچھنا بھول گیا میں یہ بولنا یہ پوچھنا اس سے بھول گیا کہ اللہ کے نبی قیامت میں نجات کیسے ممکن ہے کیسے آسان ہے ابوبکر نے کہا یہ سوال میں نے کیا ہے اس نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا قربان ہو اس کے تم لائق تھے کہ تم یہ سوال کر لے لی لیتے کیونکہ علمی شان شوقت کہاں میں نے سوال کیا تھا اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا اور اس نے اسے انکار کیا وہ کلمہ جو پڑھ کے آ جائے توحید کی بنیاد پر مانا اس عقیدے پر اس کا ایمان بھی ہو تو یہ اس کے لیے جالم سے نجات کہتے ہمیں بہت خوشی ہوئی ایک تو یہ پوچھتے تھے لوگ کہ نبی سے پوچھا نہیں یا پوچھا اور یہ لوگ یہ پوچھتے تھے کب ہے قیامت مذاق کے طور پر اللہ نے فرمایا پھر وہ آ جائے گا قیامت لو یعلم الجین کا اگر جان لے وہ جنہوں نے کفر کیا ہے ہی نہم جس دن وہ ہٹا نہیں سکیں گے اپنے مدد کی جائے گی اب آگ سے بچاؤ کے لیے کوئی امداد فرمایا نہیں ہوگا بلتا بلکہ آئے گا ان کے پاس اچانک پتہ تو کیا کریں گے ان کو بتہاس بہت کہتے ہیں نا بتہاس فتبہ تو ہم بدہواس کر دیں گے ان کو پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے نہ مولت دی جائے گی پہلی آیات میں فرمایا جانم کے آگ ہٹا نہیں سکیں گے اس کے لیے فرمایا ولا هُم سرون ان کا مدد نہیں کیا جائے گا دوسری آیات میں فرمایا کہ وہ آگ ان کو جلا دے گی اچانک ان کو بکلا میں شمار کر دیں گے بکلا میں ڈال دیں گے تو فرمائے فلاں استطن الا سے رسول من ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا تھا مکان اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مزاق کیا کرتے تھے مانا یہ کہ یہ مسئلہ ان کا نہیں اکیلے جو آپ کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں بلکہ یہ پرانا مسئلہ ہے جس نبی نے بھی توحید کی کلیمات پیش کی ہے لوگوں نے ان کا استحضاق کیا ہے مذاق کیا ہے بس آپ صبر سے اور استقامت کے ساتھ اس دعوت کو پھیلائیے اور جس چیز کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے اسی چیز نے ان کو آ گیا راذاب نے <تصفح> کون نگرانی کرتے تمہارا رات اور دن گومن الرحمان رحمان کے عذاب سے بل ہوں بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے مو نراض کرنے والے ہیں فرمائے آپ ان سے پوچھو کہ اگر اللہ تعالی تم پر عذاب کو لائے تو اس رحمان کے عذاب سے چوکی داری کون کرتا ہے تم تو زمین پر پڑے ہوئے ہو چل رہے ہو پھر رہے ہو اللہ کا عذاب کی صورتیں مختلف ہیں یا اوپر سے تمہارے اوپر کسی چیز کو گرا دے یا زمین کو پاڑ کر اس میں تمہیں دنسا دے تو تمہارے بچاؤ کے لیے کوئی چوکی ہے کوئی نگران ہے کوئی بچانے والا ہے یقینا نہیں ہے پھر بھی یہ لوگ اراض کرتے ہیں رحمان سے کیا ہے ان کے لیے محبود بچاتے ہیں ان کو ہمارے ماں سیوا اللہ فرماتے ہیں ان کی کوئی معبود ہے جو ان کو ہمارے ماں سیوا وہ ان کو بچا لے ایسا کوئی ہے یقینا کوئی نہیں ہے لائت ان پھز طاقت نہیں رکھتے ہمارے محفوظ کرنے والا ہوگا یہ تو اور بات ہے عجیب ان کا عقیدہ ہے یہ جن کو پکارتے ہیں لائست ان پھزے وہ تو اپنے نفسوں کے مدد کے حق نہیں رکھتے یہاں ان لوگوں پر رد ہے جو لوگ کہتے ہیں نا مشرقین کہ قرآن میں جو آیا ہے کہ مندون کے لیے آیا تو آپ یہاں کیا جواب دیں گے وہ اللہ فرماتے ہیں یہ جن کو پکارتے ہیں وہ اپنے نفسوں کے مدد نہیں کر سکتے تو کیا بت کا بھی نفس ہوتا ہے یا تو نفس کا ذکر ہے معنی یہ کہ یہ لوگ انبیاء کو پکارتے ہیں اولیاء کو پکارتے ہیں جنوں کو پکارتے ہیں فرشتوں کو پکارتے ہیں جن میں نفس ہے تو وہ تو اپنے نفس کی دفاع نہیں کر سکتے تو جو اپنے نفس کی دفاع نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ان کے لیے مددگار کہاں سے بنیں گے فرما والنا صاحب اور نہ وہ ہم سے یعنی ہمارے عذاب سے محفوظ ہے کہ اگر ہم ان کو عذاب میں ڈالے تو وہ اپنے آپ کو بچا سکے نہیں تو جب ان کے علا ہمارے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تو وہ ان کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچائیں گے